آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے الحمدللہ للہ وجل میری پسندیدہ شخصیت سرکار مدینہ قدار کلم وسینہ فیض قنگینہ ثاقیب معطر پسینہ باغ مزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نات ستودہ صفات ہے اپنا تو وہ عزیز ہے اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند صلو علی الحبی